آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں اور کون کون سے کام ہیں جانتے ہی ہیں آپ اتنے سمجھدار اور عقل مند ساتھی جو ہیں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک چھوٹی سی پرانی کہانی کہانی کا عنوان ہے آئس کریم اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے سعید لخت نے ندی کنارے ایک نا سا گھر تھا اس گھر میں ایک بطخ اور ایک بطخہ رہتے تھے بطخ بہت اچھی تھی صبح سویرے اٹھتی نہاتی دھوتی اور کام کاج میں لگ جاتی بطخہ بہت خراب تھا کام چور نکھٹو کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا دن بھر پڑا اینٹتا رہتا بطخ بطخے کو بیرا سمجھاتی پر وہ نہبر دے گا بتخا انہیں کو دیتا ہے جو محنت کرتے ہیں کام چوروں کو خدا نہیں دیتا بطخ نے کہا تو میں کیا کروں نوکری تو ملتی نہیں بطخ بولی نوکری نہیں ملتی نہ صحیح مزدوری کرو بطخے نے کہا خدا کو مان میں اور مزدوری کروں توبہ توبہ اری میرا باپ تحصیلدار تھا اس کے دروازے پر ہاتھی جومتے تھے صبح شام لنگر بٹتا تھا سینکڑوں بھوکے پیٹ بھڑتے تھے بطخ بولی bak, باپ کو چوڑو اپنے آپ کو دیکھو منہ نکٹو یہ کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اب تو بتخوا بہت گھبرایا بولا چوچو رومت آنسو پوچھ لو میں شہر جا کر نوکری ڈھونڈتا ہوں بتخوا اٹھا اور شہر چلا گیا نوکری ڈھونڈی نہیں ملی حران پریشان کیا کرے کیا نہ کرے اتنے میں ایک دوست ملا اسے اپنی بپتا سنائی دوست بولا اہ گھبراؤ مت میرے ساتھ چلو میں آئس کریم بیچتا ہوں روز بیس روپئے کماتا ہوں تم بھی بیچنا دونوں کارخانے گئے دوست نے ایک ٹھیلا خود لیا دوسرا بطخے کو دیا اور بولا ہاں اب آواز لگاؤ ٹھنڈی میٹھی آئس کریم ٹھنڈی میٹھی آئس کریم گلی گلی کوچے کوچے بطخ نے آئس کریم بیچی ساری بک گئی تھوڑی سی رہ گئی چلتے چلتے گھر آیا تو زور سے چلایا اک ٹھنڈی میٹھی آئس کریم بطخ نے آواز سنی جانی پہچانی تھی دوڑی دوڑی آئی کھڑکی سے جھانکا دیکھا تو اپنا بتخا تھا خوشی سے جھوم گئی بولی شب کام کرنا ایب نہیں بیکار پھرنا ایب ہے کچھ بکی بھی بتخوا بولا ہاں بس تھوڑی سی رہ گئی ہے اسکول کی طرف جا رہا ہوں وہ بھی بک جائے گی بطخ نے کہا اچھا ایک ایک مجھے بھی دے دو دیکھوں کیسی ہے بتخوا بولا اچھی پیسے دو اور لے لو بتخ ہنسی ہنس کر بولی خو خو خو خو چل ہٹ اپنے سے بھی پیسے بتخا بولا اپنا ہو یا غیر پہلے پیسے پیچھے مال اچھا اب میں جاتا ہوں بچے گی تو لیتا ہوں گا یہ کہہ کر ٹھیلا آگے بڑھایا اور زور سے بولا ٹھنڈی میٹھی آئس کریم ٹھنڈی میٹھی آئس کریم اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم اچھی تھی نا چھوٹی سی سادی سی کل آئیں گے ان اللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ